بل ید یہ ہاد بالقلب یہ بھی بڑی اہم روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے صحیح ہین میں موجود ہے یہ یعنی صحیح مسلم میں اور حضرت عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے حضور نے فرمایا ما با الله اللہ من نبی فی امت من بن قبلی اللہ کا نہو حواری یوں یقون بمر ہی خزون اب سنت ہی اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے کچھ نہ کچھ کم یا زیادہ صحابہ ہوتے تھے حواریین ہوتے تھے حواری کا لفظ آتا ہے حضرت مسیح رہ السلام کے لیے صحابہ کا لفظ حضور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو معنی ایک کہ ہواری یون و ہر نبی کے کچھ نہ کچھ ہوئے اور وہ کیا کرتے تھے یا خزون اب سنت ہی وہ ہی اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے پیروی کرتے تھے سما ان نہا تخلف و امباد خلوف پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ اس امت میں پیدا ہو جاتے تھے ہر نبی کی امت میں زوال آیا ہے کچھ عرصے کے بعد جو ہے لوگوں کے اخلاق میں ایمان میں یقین میں کردار میں زوال آیا ہے تو سما ان نہا تخلف و امباد خلوف پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ہر نبی کی امت میں ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے جن کے بارے میں فرمایا یقول مالا یفلون یفلون مالا مَالَ یمرون ان کا طرز عمل یہ ہو جاتا تھا کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا زبان سے ایمان کے دعوے زبان سے عشق رسول کے جو ہیں ترانے الاپے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ اتباع نہیں ہے رسول کا اللہ کے حکم کی پابندی نہیں ہے اور کرتے ہیں وہ جس سے روکا گیا جس کا حکم نہیں دیا گیا یا تو یہ کہ معصیت کے مرتکب ہیں یا یہ کہ بدعات کا اور نئی نئی رسومات ایجاد ہی کی ہیں تو فرمایا کہ یقول مالا یلون و یلون مالا یو مرون اب اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ ہے ابدی ہدایت حضور کی طرف سے فمن جاہد بے یدے ہی جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کا جب ایسے لوگ میری امت میں پیدا ہو جائیں گے تو جو بھی ان کے ساتھ جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ بھی مومن ہوگا و من جاد بے لسان ہی فہ اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا ومن جاہد ہوں بے قلب ہی فہ اور جو اپنے دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا یعنی دل سے جہاد کیا ہے نفرت ہو شدید چاہے مجبوری ہے کچھ اور کر نہیں پا رہے شدید نفرت تو ہو ان کے طرز عمل سے اور ان لوگوں سے کہ جو اس رویے کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس سے آگے زبان سے جہاد کیا ہوگا کہ زبان سے روکیں ٹوکیں امر بالمعروف، معروف نہیں کر ان پر تنقیدیں کریں ان کو نصیحت کریں کہ بعض آ خدا کے لئے چاہے ان سے درخواستیں کریں کہ ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ خدا کے لیے اس معاشیت کو چھوڑ دو ترک کر دو اور تیسرا سب سے اونچا درجہ کیا ہے جہاد بالید، طاقت سے روکیں یہ در حقیقت تین الفاظ آئے ہیں اس حدیث میں جہاد بالید، جہاد باللسان اور جہاد بالقلب، اس میں, میں ایک کا اضافہ کر رہا ہوں کہ ایک اور جہاد آج کے دور میں ہوگا وہ جہاد بالقلم قلم ہے قرآن مجید جب نازل ہوا ہے اور اس قوم کو اولین مخاطب بنایا گیا جہاں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا کوئی تصانیف وغیرہ کتابیں لکھنا کوئی جرائد کوئی رسائل ایسی چیزیں نہیں تھیں لیکن جو, قرآن جو قلم کی عظمت ہے وہ قرآن نے ثابت کی اس کو بہت ہی شدت کے ساتھ بیان کیا ہے پہلی وہی میں بھی آیا اقرا بس میں رب خلق خلق ال من امن الق اقرا و رب و کل اکرم الزی الما قلم اور دوسری وہی جو نازی ہوئی ہے اس میں مطلب تو قلم کی قسم کھائی گئی ہے نون ول قلم و ما یسترون مان کبھی نعمت رب کبھی مجنون گویا کہ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک جہاد ہے قلم کے ذریعے سے ایک جہاد ہے زبان کے ذریعے سے ایک جہاد ہے ہاتھ کے ذریعے سے ایک جہاد ہے قلب کے ذریعے سے لیکن یہ کہ ان تمام کو اگر آپ جمع کریں گے تو اصل میں جہاد دو ہے ایک جہاد ہے بال اور ایک جہاد ہے ب سیف سیف ظاہر بات ہے طاقت کے مظہر جو بھی جنگ ہے قتال ہے جہاد ب سیف اور ایک جہاد بال اس لیے یہ جہاد بالقرآن جو ہے یہ سورت الفرقان میں اس آیت مبارکہ کا حوالہ پہلے آ چکا ہے کہ فلا تو ال کافرین و جاہد ہوں بے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے اور جہاد کرتے رہیے ان سے بڑا جہاد سخت جہاد شدید جہاد لیکن جہاد کس چیز کے ذریعے قرآن کے ذریعے چاہید ہم بے ہی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے جو کہ مکی دور میں جہاد ہوتا رہا جہاد القرآن تلوار ابھی نہیں اٹھائی گئی بلکہ وہاں تو اس کی بھی اجازت رہی تھی کہ تم پر کوئی تشدد کیا جائے تو کوئی تم انتقام لو یا کوئی بدلہ لو یا کوئی جوابی کارروائی کرو بلکہ یہ کہ سارا کام جو ہو رہا تھا وہ جہاد بالقرآن کے ذریعے سے اب میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں جہادوں کے بارے میں بھی کچھ مزید عرض کروں کل ہم نے یہ اس فگر کو سامنے رکھا تھا ڈائیگرام کو تو جہاد کے تین لیول ہمارے سامنے آئے پہلی منزل پر یعنی خود مسلمان بننے کے لیے جہاد اور اس میں سب سے بڑا انسان کا اپنا نفس امارا ہے جس کے خلاف جہاد ہوگا المجاہدوں من جاہدہ نفس اور افضل الجہاد یہی ہے نفسک نفس کا اللہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے جو شیطان کے خلاف ہے اپنے تسکیا نفس کے لیے اپنا نفس کے احکام کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے شمشیر کون سی ہے قرآن مجید ہے اس لیے کہ در حقیقت یہ سارا نفس کا حملہ انسان پر جو ہوتا ہے اور شیطان جو انسان کے نفس کو اس میں اشتعال پیدا کرتا ہے اس کے حیوانی جو تقاضے ہیں ان کو بھڑکاتا ہے تو جیسا کہ حدیث پہلے میں سنا چکا ہوں ذکر ہے اصل کے جو اس سے انسان کو محفوظ رکھے گا دل میں اگر اللہ کی یاد موجود ہے نہ نفس کا اس پر حملہ کارگر ہوگا اور نہ ہی شیطان جو ہے اس میں پھونک مار سکے گا وہ تو خانہ خالی را دیومی گرن والی بات ہے اگر یہ دل کا خانہ جو ہے یہ دل کا گھر خالی ہو گیا اللہ کے ذکر سے تو اب شیطان کو موقع ملے گا کہ وہ اس کے اندر پڑاؤ ڈال لے اور ڈیرا ڈال کر بیٹھے اور پھونکے مارے اور نفس کے اندر اشتعال پیدا کرے اور از ذکر قرآن ہے یہی وجہ ہے کہ در حقیقت اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جو ہمارے پاس شمشیر ہے وہ قرآن مزید کی ہے اس مرحلے پر جو جہاد ہوگا وہ قرآن کے ذریعے ہوگا اور اس کو بڑی ہی خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے اس کو پیش کیا ہے دو حدیثوں کو دو اشار میں سمو دیا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی نادر جو مثالیں ہیں کہ جو علامہ اقبال کے مثال جو کلام میں ہے قرآن مجید کا تو بہت سا استشاد ہے لفظاً بھی ہے لیکن یہ کہ احادیث کے مضامین کو جس طریقے سے سمو دیا دو حدیثیں ایک حدیث یہ کہ حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے صحابہ نے میں سے کسی نے پوچھ لیا ہمت کر کے کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے گویا کہ اس حدیث سے ہمارے سامنے کیا بات آئی اپنے شیطان کو آپ مسلمان کر سکتے ہیں مسلم کون ہوتا ہے تابے آپ اپنا تابے بنا سکتے ہیں دوسری حدیث وہ کہ ان شیطان یجری من انسان بجرت دم شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح سرائط کر جاتا ہے اب دیکھیے ان دونوں کا مضمون لائے علامہ اقبال کشتن ابلیس کارے است شیطان کو مار دینا ابلیس کو قتل کر دینا آسان کام نہیں بہت مشکل کام ہے کیوں مشکل ہے جاں کے وہ گم اندر آما دل دلست اس لیے کہ وہ تو انسان کے قلب کی گہرائیوں میں ڈیرا لگا لیتا ہے اب کیسے قتل کریں گے جب حدیث کے الفاظ ہے کہ مجرد دم خون کی طرح گردش کرتا ہے تو کس, کس طریقے سے اسے ختم کریں گے وہ تو آپ کے وجود کے ایک ایک خلیے میں سرایت کر رہا ہے لہذا اس کے لئے تو کوئی ایسا دریاگ چاہیے کہ جو اسی کی طریقے سے پورے وجود میں سرایت کر سکے اور وہ دریاگ قرآن ہے جو انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے فرمایا خوشترام باشر مسلمان اشکنی بہتر یہ ہے کہ اس اپنے شیطان کو مسلمان بنا لو وہی جو حضور میں فرمایا کہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے میں نے اسے اپنا تابع فرمان بنا لیا ہے تم بھی اپنے شیطان کو تابع فرمان بنا سکتے ہو لیکن کس طرح شمشیر کون سی ہوگی خوشترا باشد مسلمانش کنی نہیں کشت شمشیر قرآنش کو نہیں قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرنا قرآن گھوشے ہے چوبا جہاں در رفت جہاں دیگر شبت جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبت جب یہ کسی کے اندر شرائط کر جاتا انسان کے تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ اندر کی تبدیلی ہوتی ہے انسان کی کہ جو پھر خارج کی تبدیلی اور یہاں تک کہ عالمی سطح پر تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے تو معلوم ہوا کہ پہلی سطح پر جو ہمارے پاس جہاد کا آلہ ہے وہ قرآن مدید دوسری سطح جو جہاد فی سبیر اللہ اصطلاح جو ہے اس کی پہلی سطح پہلی منزل ہے لیکن اس فگر کے اعتبار سے دوسری منزل ہے وہ کیا ہے دعوت تبلیغ تذکیر نصیحت اور اتمام حجت شہادت الناس ظاہر اس کا تو ذریعہ ہے ہی قرآن جاہد ہوں بہی جہاد القبیرہ حضور نے ساری دعوت قرآن کے ذریعے پہنچائی اور قرآن مجید میں وہ تینوں لیول موجود ہیں حکمت بھی موجود ہے وہ جو ہم عرض کر چکے ہیں اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ تین لیولز پر دعوت کی ضرورت ہے ایک ہے بالحکمت حکمت دوسرا ہے بل معزت ہے اور تیسرا ہے جادل ہوں بلتی یا قرآن میں تینوں چیزیں موجود ہیں ذالک مو ہائی لئی ربک من الحکمہ یہ ہے وہ چیزیں کہ جو اے نبی آپ پر آپ کے رب نے وحی کی ہے اس میں حکمت حکمت بھی قرآن میں معزت اس کا سب سے بڑا جو ہے ذخیرہ قرآن مزید ہے یا یوناس تب کو معزت و شفا ان نے مافظ سدوں لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واس معزت بھی آ چکی ہے اور تمہارے سینوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے تریاس بھی تمہیں فراہم کیا جا چکا ہے اس قرآن کی شکل تو دوسرے لیول پر بھی یہ گویا کہ جہاد بال کے دو سطح ہو گئیں اپنے نفس کے خلاف جہاد ہوگا مجاہدہ جو نفس کے ساتھ ہوگا وہی اس کے لئے بھی شمشیر قرآن ہے دعوت تبلیغ تذکیر پیغام ربانی کا دنیا میں عام کرنا اس کے لیے بھی اعلیٰ قرآن مجید ہے اور اس میں حکمت بھی ہے اس میں معزت بھی ہے اس میں جدال بھی ہے منافقین سے جدال تھا مشرقین سے جدال تھا وہ تو بہت ہی کھلم کھلا جو ہے قرآن مجید میں آپ کو جلی شکل میں مل جائے گا باقی ملحدین سے بھی ہے لیکن وہ ذرا اس کو کھود کر نکالنا پڑے گا اس کے لیے ذرا غوطہ زنی کرنی پڑے گی اس لیے کہ اس دور میں یہ الہاد اور جدید جو نظریات ہیں ان میں سے اکثر جو ہے بہت کم تھے شاز تھے تھے موجود لہذا قرآن مجید میں ان سے گفتگو ان سے بحث بہت کم کی لیکن موجود ہے قرآن مجید میں ہر غلط نظریے کا تریاق اور ابتال موجود ہے لیکن یہ کہ بعض چیزیں وہ ہیں جن کے لیے ذرا محنت کر کے وہاں سے کھود کر وہ موتی نکالنے ہوں گے اب آخری سطح پر آئیے جو تیسری سب سے اونچی منزل اقامت دین غلبہ دین حق تکبیر رب اور اظہار دین الحق الدین کل ہی اس کے لیے جو جہاد ہوگا اس کے تین لیولز آئے تھے پہلا لیول جو ہے جس میں صبر کرنا ہے اور یہ صبر ہر مصیبت جھیلنی ہے تکلیف برداشت کرنی ہے صبر کرنا ہے اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فصمر گما صبروں کا اللہ بلّا <بِاللَّه> مجاہد فی صبیل اللہ کے لیے صبر جو ہے اس کا ذریعہ کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے وہ کس چٹان پر کھڑا ہوتا ہے جس سے کہ اسے صبر جو ہے حاصل ہو جاتا ہے وہ تعلق اللہ ہے جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ صبر کر سکیں گے جتنا جو ہے آپ کا آخرت پر یقین ہوگا اور یقین ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں جھیل رہا ہوں مجھے اس کا و سواؤ ملے گا اللہ کے ہاں اتنا ہی آپ ثابت قدم رہ سکیں گے اور یہ ترجیح ہے آخرت اور تعلق مع اللہ اس کو پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے وہ حدیث میں اب کو یہاں سنا رہا ہوں کہ جس میں حضور نے ایسا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ جیسے ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے ایک مرتبہ حضور اپنی حجرت سے باہر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ ایک گوشے میں مسجد نبوی کے کچھ صحابہ بیٹھے قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے تھے اس پر حضور ان کے پاس تشریف لائے چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے آپ نے جاتے ایک سوال کیا السطم تشدن اللہ اللہ علی رسول اللہ کیا آپ حضرات اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. سب نے جواب دیا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول ہم اس کی گواہی دیتے ہیں یہ وہ کلمہ شہادت ہے اب اس کے بعد آپ نے اپنی خوشی کا اظہار فرمایا کہ تم قرآن پر تدبر کر رہے ہو مذاکرہ کر رہے ہو غور و فکر کر رہے ہو فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فبشرو فس بشارت حاصل کرو فاضر قرآن ترف ہو بےکوں گا ترف ہو یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی شے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے اور صبر جو ہے ظاہر ہے اس کے بغیر ممکن نہیں وسبر وما صبروں کا اللہ بلّہ صبر کے لیے تو ذریعہ ہے تعلق مع اللہ اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ صبر کر سکیں گے اشار کر سکیں گے تکلیفیں جھیل سکیں گے قربانیاں دے سکیں گے اور پامردی کا اور سباط کا اور استقلال کا مظاہرہ کر سکیں گے جہاں وہ رشتہ کمزور ہوا اور پاؤں پھسل جائے گا اور اس سے آگے جو اب جہاد ہے وہ جہاد قتال والا جہاد اس کے ضمن میں جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ آپ اس کو نوٹ کر لیجے یہ قتال والا جہاد بھی آج کے دور میں بھی جاری رہے گا لیکن اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر لیجے کتال جیسا کہ میں پہلے ارس کر چکا ہوں غلام احمد قادیانی نے یہ بات بیان کی اور بہت سے لوگوں نے اسے بہت ہی اہمیت دے کر قبول کیا اللہ تعالیٰ ان سبھی کو ہدایت دے دے انہیں دوبارہ اسلام کو صحیح طور سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اس کی جسارت تھی کہ اس نے قتال کو منسوخ قرار دیا ایک جھوٹا نبی ایران میں پیدا ہوا تھا جس نے حج کو منسوخ کیا اور ایک جھوٹا نبی جو ہے وہ یہاں پیدا ہوا جس نے قتال فی سبیل اللہ کو منسوخ کر دیا اس کا مشرا میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ دی کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال تو جان لیجئے کہ قتال فی اللہ بھی و حدیث میں نے آپ کو سنا دی بل جہاد و ماضن منزو یوم ان باسنگ امتال یہ جہاد اور قتال جاری رہے گا اس وقت سے لے کر جب سے اللہ نے مجھے مبوس کیا ہے اس وقت تک جب کہ میری امت کے آخری حصے کے لوگ اس مسیح الدجال سے جنگ کریں اور وہاں نفز کتال بھی گیا یہ حدیث اسی اعتبار سے بھی بڑی جامع ہے جیسے سورہ صف کا میں نے حوالہ دیا تھا وہ تو بعد میں مفصل اس پر درس ہوں گے انشاءاللہ چوتھا حصہ جو ہے اس کا اہم ترین درس سورہ صف پر مشتمل ہے وہ سورہ مبارکہ بھی ایسی ہے کہ اس میں ایک صورت میں قتال اور جہاد دونوں کو جمع کر لیا یہ حدیث بھی وہ ہے ول جہاد واضم یہ جہاد جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ میری امت کے آخری حصے کے لوگ مسیح الدجال سے جنگ کریں تو جنگ جائز ہے اور یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ مسلمان بھی اگر حاکم ہے فساق و فجار ان کے خلاف بھی جنگ کی جا سکتی ہے کوئی معنی نہیں ہے اگر دین کے غلبے کے لیے دین کی دستی کے لیے منقرات کے استحصال کے لیے نام کے جو مسلمان ہیں فساق و فجار اگر وہ حاکم ہے اگر وہ واضح سے نصیحت سے زبانی جہاد جو ہے ان پر اگر اثر انداز نہیں ہو رہا تو قتال بھی ہو سکتا ہے جنگ بھی کی جا سکتی ہے خوریزی کی جا سکتی ہے یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ ان کا یہ فتویٰ ہے البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے موجودہ حالات میں البتہ یہ قتال فی سبیل اللہ جو ہے اس جہاد کی آخری منزل جو میں نے کہا تھا تین اس کے مرحلے ہیں پیسو رزسٹینس ایکٹیو رجسٹینس اور آرمڈ کانفلکٹ آرم کانفلٹ یا قتال فی سبیر اللہ وہ جہاد کی نمی منزل بنی تو اس کے لیے جو حالات تبدیل ہو چکے ہیں دو اعتبارات سے اس کا متبادل ایک ہے کہ جو آج دنیا کے سامنے آ چکا ہے کس درجے میں ایک تو یہ کہ منفی پہلو کیا سامنے آئے ہیں آج کا معاملہ ایک تو یہ کہ مسلمان کے خلاف آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی قتال فی صبیل اللہ کے لئے تمام مسلمان ممالک میں حکومتوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو در حقیقت خود اپنے وجود سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام کے راستے کی کہیں بھی اگر وہ تحریک قامت ادیل اس مرحلے پہ آئی تو ہو سکتا ہے کہ انہی کے خلاف قتال کرنا پڑے لیکن طاقت کا بڑا فرق ہے ایک تو یہ کہ وہ مسلمان ہے لہذا احتیاط کی بہت ضرورت ہے نمبر دو یہ کہ طاقت کا بڑا فرق ہے پچھلے زمانے میں کوئی ملزم حکومت نہیں تھی حضور کے زمانے میں اور یہ کہ اگر ادھر تلواریں تھیں ادھر بھی تلواریں ہی تھی تعداد کا فرق تھا لیکن یہ کہ کمیت کا فرق تھا نوعیت کا فرق نہیں تھا کیفیت کا فرق نہیں تھا لیکن آج یہ کہ حکومتوں کے پاس بہت اسلحہ ہے بڑی قوتیں ہیں فوج ہے پیراملٹری فورسز ہیں پولیس ہے اور نہ معلوم کیا کچھ ہے اس اعتبار سے بہت انیکول معاملہ ہو چکا ہے تو دو پہلو تو یہ منفی ہوئے کیتال کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے ایک یہ کہ آج سب سے پہلے مسلمان سامنے ہے کلمہ گو سامنے اور نمبر دو اگرچہ فتوا ہے امام ابو حنیفہ کا کہ کلمہ گو چاہے ہو مسلمان ہو لیکن فاسق و فاجد اگر وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس کا خون بہایا جا سکتا ہے جنگ کی جا سکتی ہے تاہم یہ کہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے جتنا کہ کلم کھلا کفار کے خلاف جنگ کا معاملہ ہوگا یہاں باہر کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا نمبر دو یہ کہ اتنا انیکول معاملہ ہو چکا ہے کہ ممکن نہیں ہے بظاہر مثبت اعتبار سے یہ ہے کہ جو سوشل ایوولوشن ہوا ہے تمدنی جو ارتقاء ہوا ہے اس کے نتیجے میں اب یہ صورت پیدا ہو چکی ہے کہ ایک ملک کے شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کو بدلنے کے لیے ڈیمانسٹریٹ کریں مظاہرے کریں اور اس سسٹم کو بلاک کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ تلوار نہ اٹھائیں چاہے وہ مسلح بغاوت نہ کریں لیکن سڑکوں پر آ جائیں سسٹم کو بلاک کریں ان پر گولیاں چلیں چلیں جانے دے دیں خود ہاتھ نہ اٹھائیں وہ کہ یک طرفہ جنگ ہو سکتی ہے آج جبکہ دو طرفہ جنگ آسان نہیں دو طرفہ جنگ میں تو ظاہر بات ہے کہ اسلحہ کا سوال پیدا ہوگا آپ کی قوت کا سوال پیدا ہوگا طرفہ جنگ جو ہے کہ مظاہرہ ہو رہا ہو جیسے کہ ایران میں ہوا ہے سڑکوں پر نکل آئے سسٹم کو بلاک کر رہے ہو اب ان پر گولیاں چلی ہیں. ہزاروں نے سینکڑوں نے نہیں ہزاروں نے جانے دے دی نتیجہ یہ ہے کہ بادشاہ کو بھاگنا پڑا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی ملک کی فوج ہے اسے بھی نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے ہی اپنے بھائی بند ہیں ہمارے ہی بھانجے بھتیجے ہمارے ہی عزیز ہوں گے کہ جو اس موب کے اندر ہے کہ جس نے کہ سڑک کو بلاک کیا ہے یا کہیں گھراؤ کیا ہے کہیں بلاکیٹ کیا ہے کتنوں کو ماریں گے آخر آکوپیشن آرمیز تو نہیں ہے یہ نیشنل آرمیز ہے جیسے بھٹو صاحب کو جواب دے دیا تھا پاکستان کی فوج نے کہ آپ معاملہ کیجئے مصالحت کیجئے وہ سمجھتے تھے میری کرسی بہت مضبوط ہے لیکن ثابت ہو گیا اور یہاں تو کوئی سینکڑوں ہزاروں میں ابھی جانے نہیں دی تھی لوگوں نے شاید بی یو ہی کی تعداد ہوگی سزائت تو نہیں ہوگی لیکن یہ کہ فوج کو بہرحال ہاتھ روکنا پڑا ہے اور وہاں یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جانے دی تو یہ ہے متبادل یہ متبادل ہے یک طرفہ جنگ کا عنوان میں اسے دے رہا ہوں ایک, ایک دو طرفہ جنگ تلوار سے تلوار کا مقابلہ دونوں طرف سے اسلحہ کا استعمال فیک یہ کہ نہتے لوگ پر امن لوگ کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں بس یہ ہے کہ وہ گھیراؤ کرے بلاک کریں, کریں، پیکٹنگ کرے کریں، یہ کام کریں نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان پر گولیوں کی بوچھار ہوگی انہیں جیلوں میں بھرا جائے گا لیکن وہاں ثابت قدم رہیں جمے رہیں قدم پیچھے نہ ہٹے بلکہ یہ کہ اپنی جان دے دیں شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ گویا کہ آج کے دور میں متبادل بن جاتا ہے لیکن اس متبادل کو اس معنی میں نہ سمجھیے کہ معاذ اللہ قتال حرام ہو چکا ہے اس لیے یہ متبادل جہاں بھی اس کا امکان ہوگا جہاں بھی اس کے لیے حالات موجود ہوں جیسے کہ افغانستان میں بھی ہوا ہے پپٹ گورنمنٹ جو تھی بظاہر تو مسلمان ہی تھے آگے لیکن معلوم تھا کہ پیچھے تو اصل میں رشینس ہیں لہٰذا یہاں مجاہدین نے جو بھی جنگ کی ہے بظاہر تو وہ مسلمانوں ہی کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی حرام کام ہو رہا ہے اس لیے کہ قتال ہو رہا ہے لیکن یہ کہ اس میں جواب جو ہے خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے تاہم جو حالات ہیں آبجیکٹو کنڈیشنس ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے فیزیبل نہیں ہے خاص حالات ہوں کسی ملک کے جہاں کوئی گوریلا وار ہو سکتی ہو تو معاملہ دوسرے ہیں خاص حالات ایسے ہوں کہ جہاں میں اس کے لیے سہولت ہو تو معاملہ دوسرا ہو جائے گا لہذا جہاں تک اس کے حلال اور حرام کا معاملہ وہ حرام نہیں ہے بالکل غلط کہا ہے کہ دی کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال یہ بالکل غلط ہے قتال جیسا کہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی الجہاد و ماضن منز واسات اس وقت تک یہ جنگ کا سلسلہ جاری رہے گا البتہ اس کا ایک متبادل جو ہے وہ ہے یہ پیسفل ڈیمانسٹریشن کے جس کے لیے لوگ میدان میں آئیں اور اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ لیں کسی کی جان نہ لیں کوئی توڑ پھوڑ نہ کرے ان پر فائرنگ ہو جان دینے کو سمجھے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نبال غنیمت کچھ کش آئی یہ گویا کہ اس جو ہم نے پچھلی نشست میں جو جہاد کی نو منزلیں جو ہے جن کو سمجھا تھا تو نو منزل پر اس کے بدل کے طور پر یہ صورت ہے کہ جو آج کی دنیا میں موجود ہے اویلیبل ہے اب بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بات اور عرض کر دوں جہاد کی اس منزل پر آ کر ایک شرط لازم ہو جاتی ہے اور وہ ہے جماعت اور بڑی ہی منظم جماعت اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ان تینوں منزلوں پر اجتماعیت کے تین مختلف لیولز ہو گے پہلے لیول کے جہاد میں بالکل اس کے لیے آپ کے لیے کوئی جماعت لازم نہیں ہے صرف صحبت ہے کولو ما صادقی ان لوگوں سے ربط رکھیے ان سے ملتے جلتے رہیے اس سے آپ کے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی رہے گی آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں اس سے مدد حاصل کر سکیں لیکن ظاہر ہے یہ جنگ تو ہے ہی انفرادی آپ کے نفس سے میں نہیں لڑ سکتا میرے نفس سے آپ نہیں لڑ سکتے مجھے اپنے نفس سے خود جہاد کرنا ہے آپ کو اپنے نفس سے خود جہاد کرنا اس لیول پر تو خالص انفرادیت ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اجتماعیت ہو تو اس سے سہولت حاصل ہو جائے دوسرے لیول پر دعوت تبلیغ نشر و اس میں یہ ہے کہ فرد بھی کام کر سکتا ایک نبی حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک بھی دعوت دیتے رہے کوئی اگر ساتھی بنتا ہی نہیں تو کیا کرے کیا خود بھی کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں اکیلا بھی ہوگا تو وہ دعوت دیتا رہے گا پھر یہ ساتھی مل جائیں تو ادارے بن جائیں دارالعلوم بن جائیں دارالشاط بن جائیں انجمنیں بن جائیں جو بھی ہوں اکیڈمیز بن جائیں جو بھی کام کیا جا سکتا ہو انجمنوں کی سطحوں پر اداروں کی سطح پر اور جو بھی مختلف تعلیمی جو بھی شکل اختیار کی جا سکے وہ بھی سب اتفاق کر جائیں گی کوئی منظم جماعت سموتاٹ والی دوسری سطح کے جہاد کے لیے بھی لازمی نہیں ہے المت کا تیسری سطح پر آ کر ایک ایسی منظم جماعت ضروری ہے جبکہ وہ ٹکراؤ طاقت کا طاقت کے ساتھ ہوتا ہے نظام کو بدلنے کے لیے اقامت دین کے لیے اللہ تعالی کے کلمے کی سربلندی کے لیے پورا اور سوشو اکنامک سسٹم جو ہے ادھیڑ کر بے خوب ان سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہاں اب شرط لازم ہے اس کے لیے جماعت کی صورت اور وہ حدیث میں نے ان نشستوں میں کئی مرتبہ آپ کو سنا دی ہے حضرت حارث رامی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا عام رو بے خم سن ایک روایت میں اس کے بعد اضافی الفاظ بھی ہیں اللہ امرنی ہمارا بہننا اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں اللہ کا حکم ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہوں بل جماعت و سمے و فی سبیل اللہ التظام جماعت جماعت کی شکل اختیار کرو جماعت کی صورت میں جد و جہد کرو نمبر دو جماعت میں ڈھیلی ڈالی نہیں جماعت وہ جو طاعت والی جماعت ہو ڈسپلنڈ آرگنائزیشن جیسے کہ فوج کا نظم ہوتا ہے لسن اینڈ اوبے فسمرو آتی سنو اور اطاعت کرو قرآن مجید میں یہ الفاظ آ رہے ہیں فتق اللہ مستتا سورہ تغابل ہمارے درس کے منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں سورہ مبارکہ آ چکی ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے اور سنو اور مانو لسنو سنو اور مانو اطاعت کرو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ایک نمایاں بات ہے ایک تو میں آپ کو ذرا نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں قرآن حکیم میں آج میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں جائزہ لیا کہ یہ جو اسلوب حسر ہے انما انما ان مومن تو صرف وہ ہے یہ صرف تین مقامات پر یہ اسلوب آیا ہے ایک تو سورہ حجرات کی آیت جو ہمارے تمام گفتگووں کا مرکز و محور ہے ان نمل مومنون الزی نامنو بلّہ و رسول سمل الم یرتابو و جاہد و بم والی سبیر اللہ اور دوسرے وہ ان نما جو آج میں آپ کو سنا چکا ہوں جو انفال کے شروع میں آیا ان نمل مومنون الزین اضا کے روا وجی رت کلو بہم ویزا تریت الادت مانا تیسری آیت ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر باسٹھ ہے ان نمل مومنون ان نمل مومنون اللزینہ آ منو بلّ و رسول ہی ویزا کانو ماہو امر جام لم یزحد حقاء یستاح ان الزین یستا کا الازین یو منون بلّاہ و رسول فیضست آز رو کا لباب شاہیم فاضل نمن شمن وسط صلی الحم اللہ ان اللہ غفور اس میں ایک جماعتی نظم کا تصور سامنے ہے مومن تو صرف وہ ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب وہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک کہ اجازت نہ لے لیں اور اے نبی جو لوگ آپ کے جو ساتھی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ واقعی اللہ پر اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں تبھی ہی تو اجازت لے کر جاتے ہیں تو اگر وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنی کسی ازر کے بنا پر کسی مصروفیت کے بنا پر تو جس کو آپ چاہے اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں اجتماعی کام سے کسی بھی سبب سے معذرت طلب کرنا در حقیقت کو اچھا کام نہیں ہے کسی بھی کام کو دین کے اس اجتماعی کام سے بڑھ کر نہیں سمجھنا چاہیے تاہم ہے نبی آپ دیکھ لیجئے اس لیے کہ شخصاً معاملہ ہوگا کون ہے جو اجازت طلب کر رہا ہے اس کی حالات کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا لہذا جس کو آپ اجازت دینا چاہیں اجازت دے دیں تو آج نوٹ یہ کرا رہا ہوں کہ تیسری مرتبہ جو ان نما آیا ہے قرآن میں ان نمل تو وہ نظم جماعت کے سلسلے میں آیا ہے یہ اہمیت ہے نظم جماعت کی اور سم اتاد کے لیے وہ بیت کے الفاظ میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت عبادہ ابن سامد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مروی ہے اور یہ صحیح ہین کی روایت ہے متفق العلح ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا حسرت علینا وعلا اللہ ننازر لمر اہلہو وعلا نقول بالحق اینما کننا لا نخاف فی اللہ العومت اللائن یہ حدیث جو ہے یہ گویا کہ کسی انقلابی جماعت اقامت دین کے جدو جہد کے لئے قائم ہونے والی سموتاعت والی جماعت کے لئے ابدی کونسٹیوشن ہے کہ جو حضور نے عطا فرما دیا حضرت عبادہ ابن سامد فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو چاہے ہماری میں آمادگی ہو چاہے ہمیں اپنی اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں اور جنہیں بھی آپ ذمہ داری سونپ دیں گے عمارت دیں گے ذمہ داری دیں گے سربراہی دیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں ان کا بھی کہنا مانیں گے ان کی بھی اطاعت کریں گے ہاں جو بھی حق بات ہوگی وہ ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہمیں رائے دینی ہوگی حق بات جو ہے پیش کر دیں گے یہ ہے در حقیقت وہ سم اوتاط کی بیعت جو حضور نے لی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے وہ جماعت وجود میں آئی ڈسپلن آرگنائزیشن آج اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہوگا جو ہم نے تنظیم اسلامی کے ضمن میں اس پوری حدیث کو اختیار کیا ہے جو بیت تنظیم ہے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ حضور کی اطاعت مطلق تھی جو حکم بھی دیں گے ماننا ہوگا لیکن اب جو بھی ہوگی اطاعت وہ معروف کے اندر ہوگی مشروط ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کے خلاف حکم کوئی نہیں دے سکتا ہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر جو بھی امیر ہے جماعت کا وہ حکم دے رہا ہے اس کی اطاعت لازم ہو جائے گی تو یہ چند باتیں اور تھیں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے ذیل میں میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں بارک اللہ لی ولا کم فل العظیم و نفانی ویا کمبل آیات وزل قل